اور اللہ نے کہاوت بان فرمائی ایک بستی کے امان و اطمینین سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تو وہ اللہ کی نمتو ہے کہ ناشکری کرنی لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنا بدلہ ان کے کیے کا